اگلی غلط فہمی ہے جہاد کی شروط کے متعلق آپ غلطی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ جہاد کی سترہ سے بیس شرطیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاد نہ کریں بس گھر میں بیٹھے رہیں جتنی مشکل آپ نے شرطیں بیان کی ہیں دوسرے لفظوں میں جہاد نہ کرو یہ مطلب ہے آپ کا بس کیا کرنا چاہیے گھر میں بیٹھے رہو اپنی مال عزت جان سب کچھ دے دو کافروں کے حوالے ٹھیک حوالے کر دو بس اور تماشا بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہو کہ کافر کس طریقے سے کھیلتا ہے ہمارے مال سے ہمارے جانوں سے ہماری عزتوں سے اگر اسی جہاد کا انکار نہیں کہتے تو پھر کسی کہتے ہیں یہ تو صرف دھوکہ ہے کہ جہاد کا منکر کافر ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو حقیقت تم جہاد کے منکر ہو یہ کم سے کم درجہ ہے یہی کہ بزدل ہو یعنی ایسے یہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ للہ اللہ ترحم کرے پہلی بات یہ ہے جس کی بھی غلط فہمی ہے اللہ کو مجھے خیر دے کہ سچ تو بولا ہے بعض اور سچ نہیں بولتے بات سنتے ہیں سر ہلاتے ہیں کہ بات اچھی ہے اور دل میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کم سے کم سچ تو بولا ہے نا الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بھائی کو آگاہ کرتا ہوں ان جیسے باقی جتنے بھی لوگ ہیں کہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے بڑی خطرناک بات ہے میں نے جو شرطیں بیان کی ہیں اگر ان شرطوں میں سے ایک بھی قول میری طرف سے ہے تو میں اس کا جواب دیا ہوں اور جتنی بھی شرطیں بیان کی ہیں مجھے یاد ہے ہر شرط کے ساتھ دلیل بیان کی تھی میں نے دلیل کی حوالہ دے کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان شرطوں کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا انکار ہے اس مطلب یہ ہے کہ قرآن اور احادیث اور جو درائیں میں نے بیان کی ہیں وہ جہاد کے انکار کر رہے ہیں میرے خطرے کی بات ہے ہاں جب کون صرف میری طرف سے ہوتا تب تو بات ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہو اگر میں یوں ہی بیان کر دیتا کہ یہ شرط ہے وہ شرط ہے بغیر کسی دلیل کے تو بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہونی چاہیے تھی لیکن جب بات قرآن اور سنت کی ہو اور احادیث بیان کی جا رہی ہو اور علماء امت کے اقوال ہوں اس میں تب تو انصاف کی ضرورت ہے کہ نہیں انصاف، تھوڑے سے انصاف کی ضرورت ہے اور یہ جتنی بھی سختی یہاں پر اپنے سنی ہے یہ صرف, صرف جذبات ہیں تو میرے بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس خطرے سے نکالو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو مجھ پر جو تہمت ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سرات مستقین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ لوگ بھی شامل ہیں سننے سب سننے والے اور حاضرین حسمرین سب کیونکہ یہ نا انصافی ہوگی نا اپنے لیے اور کسی اور ایک شخص کے لیے دعا کی جائے تو معذرت کے ساتھ سب کے لیے یہ دعا نمبر دو اب میں ایک سچ کہہ رہا ہوں نہ منانا کیونکہ سچ میں تھوڑی کڑواہٹ ہوتی ہے یہ کتنی غلو کی بات ہے اور نا کی بات ہے اگر میرے جیسا کوئی شخص جہاد کے متعلق 17 شرطیں یا بیس شرطیں بیان کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ ہی لوگ جب کوئی حنفی رفے دن نہیں کرتا تو کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی اس کی کیا رفے دن نماز کی شرط ہے کوئی کہتے ہیں نماز کی شرط ہے نماز کے ارکان میں سے ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ تواد کیوں ہے جس کی دلیل نہیں اس کو تو شرط بنا دیا اور جس کی سترہ دلیلیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئی تو م. تھوڑا سمجھیں شاید اس میں آپ کا قصور نہیں ہے جذبات ہیں اپنی جگہ پہ میں قدر کرتا ہوں جذبات کی لیکن وہ جذبات قابل قدر ہوتے جو شریعت کے سانچے کے اندر ڈھپے میں ہوں شریعت کے حد کے اندر کیونکہ جب باہر نکلتے ہی ہیں نا یہ جذبات پھر ہلاک کر دیتے ہیں تیسرے نمبر پر کرنا کیا چاہیے تماشا نہ دیکھیں کیونکہ یہ بھی پھر اچھی بات نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ معظمہ میں جب کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے اور گندگی ڈالتے تھے سجدے کی حالت میں ساحد صابہ کرم نے کیا کیا کہ اسے تماشا دیکھتے تھے اب یہ سمجھتے ہیں وہی کرو جو صحابہ کرام کرتے تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوتا تھا نبی اکیلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سبرن علیہسر فروئ دکھ مل جنا وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کی حالت میں اور صحابہ کرام نے کیا اور اس وقت صرف خاموش اختیار نہ کرو یعنی جیسے سابق نام صرف خاموش اختیار نہیں کی نبی کریم صحیح نے ان کو یہ نہیں کہا کہ, کہ آپ لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو کچھ کرتے نہیں ہو نہیں ساتھ ایک محنت جاری تھی کون سی محنت تھی تربیت کی آج ہم کیا کریں تربیت کریں بھائی تربیت کے دیندار تو ہیں ہم لوگ امت میں یہ جو جہاد کر رہے ہیں یہ کوئی گانے بجانے والے نہیں ہیں کون ہیں سب دیندار لوگ ہیں ان کی کیا تربیت کریں ہمارکیا صحابہ کرام دیندار نہیں تھے ان کی تربیت کی چیز کی کی نبی کریں سماج اور دوسری بات یہ ہے جس کو آپ تربیت حق سمجھتے ہیں دین کی تربیت سمجھتے ہیں اس میں بہت ساری کمیاں ہیں تصفیہ پہلے ہے پھر تربیت ہے اب ہمیں دگنی محنت کرنی ہے صحابہ کرنا زمانے صرف تربیت تھی کیونکہ وہ کو صرف پاک دین ہی مل رہا تھا پاک چیز مل رہی تھی ملاوٹ کوئی چیز تھی کچھ ملاوٹ نہ تھا آج بہت سے ملاوٹیں آ ہیں شریعت کے اندر لوگ خود ساختہ دین نکل آیا ہے آج کل کے دور میں تو صوفی تو جہاد طالبان کون ہے سوفی ہے کہ نہیں طالبان کون ہیں صوفی ہیں تو کیا وہ حق پہ ہیں کیا سوفیت کمن جو عقیدہ درست ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ تربیت ہو چکی ہے بس وہ تیار ہیں جہاد کے لیے جہاد کر رہے ہیں پھر بھی پہلے تصفیہ ہے آج ہمیں دگنی محنت کرنی ہے ایک تو دین کو پاک کرنا ہے جو شریعت کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے اس کو نکالنا ہے نکالنے کے بعد صحیح دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے پاک شریعت کی طرف لوگوں کو گانے اور لوگوں کی تربیت اس پاک شریعت سے کرنی ہے آپ یہ کریں تماشا نہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھتے رہو صبح شام صرف آخر کھول کے ایسے کہ امت کہاں پہ پس رہی ہے کہاں پہ کٹ رہی ہے کس کو مار رہے ہیں کس کو بلاس پھر نہیں محنت کرو اور یہاں پر یہ بھی میں بات کروں گا جتنی محنت اور پیسہ آج کے دور میں جس کو کہتے ہیں جہاد اور اس پہ لگایا جا رہا ہے اگر اس کا دس فیصد صرف امت کی تربیت کے لیے توحید کی دعوت کے لیے لگایا جائے تو امت میں تبدیلی دیکھا میرا بھی کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ جو گھر سے نکلتے ہیں یہ دنیا کے لیے نکلتے ہیں جنت کے لیے نکلتے ہیں یہ لوگ بڑے محنتی لوگ ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ کہ کس راستے پہ چلنا ہے اور کہاں پہ جانا ہے جیسے ان کو بزرگ کہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور انتہا دیکھیں فرم برداری کی جان دینی دے دیتے ہیں پروانی کرتے ہیں اتنی محنت اتنی لگاؤ ہے دین سے کاش یہ جوان سمجھ لیتے آپ اور ان سے پہلوں کے علماء بزرگ سمجھ لیتے کہ آج ہم نے کرنا کیا ہے اور آخر میں میں نے ایک مثال پہن کی تھی نماز کی یہ شرطیں ہم نے بیان کی ہیں نا ہم نماز کی شرطیں بیان کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے سار ہلاتے رہتے ہیں اچھی بات ہے اچھا کہہ رہے ہیں نماز بغیر شرطوں کے نہیں ہوتی نماز کے بھی ارکان ہے نماز کے بھی واجبات ہے وہ پھر یہاں پر کیوں ناراض ہوتے ہو پھر نماز بھی عبادت ہے جہاد بھی عبادت دونوں میں فرق کہاں سے آ گیا جب نماز بغیر شرطوں کو نہیں ہوتی تو جہاد بغیر شرطوں کو کی کیسے ہوتا ہے جب نماز کی شرط قرآن سے ثابت تو میں نے وہی کام کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کی جہاد کی شرطیں بھی قرآن حدیث سے بیان کی ہیں اور آخر میں اس کی مثال ایسی ہے جو آج میں جہاد کے تعلق متعلق بات کرتا ہوں ہم لوگوں کو کہتے ہیں آج جہاد کا وقت نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم کسی شخص کو کہتے ہیں نماز نہ پڑھو ابھی فجر وقت ہوا ابھی دیکھ شخص سے فجر کی نماز اس وقت پڑھنا چاہتا ہے ٹائم کیا رات کے کی گیارہ گیارہ بج ہیں ساڑھے دس گیارہ وہ تھا فجر نماز پڑھنی ہے جا رہے ہم ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ہم نے بے ابھی نہ جاؤ نماز نہ پڑھو تم ہمیں نماز سے روکتے ہو نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے تم کیسے مجھے نماز سے روکتے ہو بھائی ہم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت نہیں ہے نماز نہ پڑھو ابھی کوئی بھی عقل مند کہے گا کہ وہ حق پہ ہے وہ ہم باطل پہ ہیں کیا خیال کوئی کہے گا یہاں پر تو کوئی نہیں کہے گا لیکن یہاں پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جہاد کے معاملے میں دوروں میں کیا فرق ہے نماز کا وقت ہونا شرط ہے کہ کی نہیں کہ نہیں نماز کی شرط ہے میرے فرق. اور جہاد کا وقت جو مقرر کیا شریعت نے وہ ہے طاقت قوت استطاعت وہ ہے آپ کے پاس جس بات میں کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے ایٹم بم ہے ہمارے پاس اس بڑی طاقت کیا ہے سبحان اللہ وہ سمجھتے ایٹم بم جو ان کے ہاتھ میں ہے بس وہ دنیا فتح کر لی انہوں لوگوں نے میرے بھائی یہ وہ طاقت ہیں جس کو آپ جہاد کی طاقت سمجھتے ہیں یاد رکھیں اس کی یہ بھی غلطیں ابھی آئ گئیں بہت ساری ہیں اس کے متعلق یہ بھی آ رہی ہیں راستے میں لیکن یہاں پر یہ شرطوں کی بات یہاں پر ٹھیرتے ہیں بات, لمبنی بات کو لمبنی کرتے جب ہم آج جہاد کی شرطیں بیان کرتے ہیں ویسے کر جیسے کہ نماز کی کرتے ہیں اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ابھی نہ کرو کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے جیسے کہ ہم ایک نمازی کو کہتے ہیں جو جس کو نماز سے لگاؤ ہے نماز سے محبت ہے کہ وقت سے پہلے نہ کی نماز قابل قبول نہیں ہے ہم نے اس پر ظلم کیا کیونکہ اگر وہ ابھی نماز پڑھ لے گا ایک اس کی قبول نہیں ہوگی نمبر دو ہاں؟ چلی جی صبح تو نہیں پڑھے گا نا وہ فجر کو پڑھے گا وہ فجر کو کہ میں نے پڑھ لیے اور اسی پہ گزارا کرتا رہے گا اور آہستہ آہستہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوگا اس طریقے سے کبھی راضی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنی من منمانی کی ہے اپنی عقل کے بل بوتے پر اپنی عقل کی اتباع کرتے ہوئے اپنی مرضی کی ہے اور ہم لوگوں کو کہ اپنی مرضی سے جہاد نہ کرو جہاد کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بس یہ فرق ہے ان شرطوں کو یہی مقصد ہے